اعوذ بالله سميل العليم من الشطان رجيم من خمزه وَنفيه وونفتي والَّذين يتابفون من قم يظون أذواجين يط رّصنا بأَنفسصهَِّ أربَ أشور فعرا بالغنا آجالا فلا جنا کم فیمہ فعلنا فی أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ دینا اور وہ لوگ یوتا وقف فونا من کم جو تم میں سے فوت کر دیے جاتے ہیں فوت ہو جاتے ہیں و غارونا ازوا اور بیویاں چھوڑ جائیں یا تا ربسنا بھی انفس اور وہ یعنی بیویاں اپنے آپ کو چار مہینے اور دس دن روکے رکھیں انتظار میں رکھیں فائدہ بالغنا اجالا ہوں تو جب وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں فالاں جناح علیکم کم تو تم پر کچھ بنا نہیں فیما فعلنا فی انفس بالمعروف جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں معروف طریقے سے کریں واللہ بما تعملون خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح سے باخبر ہے یہ چار ماہ اور دس دن کی عدت تمام عورتوں کے لیے برابر ہے خا خامد نے ان سے جمع کیا ہو چاہے نہ کیا ہو بہر صورت عورت کو چار ماہ دس دن عدت گزارنا ہوگی اور جو حمل والیاں ہیں ان کی عدت وضع حمل ہے اولاحم عجلنا یغان حملہ ہننا وز حمل ان کی عدت ہے خواہ چند دن بعد حمل وضا ہو جائے چاہے آٹھ نو ماہ لگ جائے اور جو حمل والیاں نہیں ان سب کی عدت برابر ہے چار ماہ دس دن اگر خامد فوت ہو گیا تو وہ عدت گزاریں گی اور احداد کریں گی زیب و زینت ترک کر دیں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ما تا انا لمراتن تؤمن بالله واليوم الاخر انت حد على ميت فوق ثلاث الا على زوجها اربع اشهر وعشرا جو عورت اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتی ہے اس کے لیے جائز نہیں کہ کسی میت کا سوگ منائے اہداد کرے تین دن سے زیادہ ہاں عورت اپنے خامد کا سوگ منائے گی چار ماہ دس دن اچھا ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے سوگ سوگ اور سوگ کے معنی میں اور بھی کئی چیزیں شامل ہو جاتی ہیں شریعت نے اس بارے میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ہے احداد احداد کہتے ہیں زیب و زینت کو ترک کر دینا یہ اہداد ہے عورت بنے سمرے نہ خوش نما لباس نہ پہنے میک اپ وغیرہ نہ کرے یہ ہے احداد اور یہ صرف عورتوں کے لیے ہے مردوں کے لیے کوئی نہیں مردوں کے لیے سوگ کا ایک دن ایک لمحہ بھی شریعت نے مقرر نہیں کیا ہمارے ہاں تو کوئی آدمی فوت ہو جائے تو عورتوں کے ساتھ مرد بھی بیٹھ جاتے ہیں سوگ منانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے لیے مقرر کیا ہے زائد کسی عورت کے لیے کسی بھی میت کا سوگ منانا جائز نہیں اللہ اللہ سو جی ہاں اربا تاشور ہاں خامد کا چار مہینے داست ہے سوگ میں زیب و زینت کو ترک کرنا ہے حتیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کی خرابی کی باوجود سرما پہننے کی بھی اجازت نہیں دی عورت کو جس کا خامد فوت ہو گیا وہ احداد میں ہے سوگ میں تو سرما نہ پہنے آنکھیں خراب ہیں تو پھر بھی سرما نہ پہنے اور کوئی دوائی آنکھ میں ڈال لے وہ ٹھیک ہے یعنی زینت والا کوئی بھی کام نہیں کرے گی جب تک اس کی عزت ختم نہیں ہو جاتی حمل والی کی عدت وضع حمل ہے اور باقی سب کی چار ماہ دس دن بروا بنتے واشق رضی اللہ تعالی عنہا کے خامد صحبت سے پہلے ہی فوت ہو گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پوری عزت گزارے گی اس کو مہر بھی ملے گا وراثت میں بھی حقدار ہوگی نکاح ہوا ہے اور خامد نے صحبت نہیں کی پہلے ہی فوت ہو گیا تو عورت پر عدت مکمل ہے چار ماہ دس دن وہ عدت گزارے حق مہر اس کو پورا دیا جائے گا اور آدمی کی وراثت کی وہ حقدار بھی بنے گی طلاق میں تو یہ ہے کہ اگر صحبت نہیں کی فمال عدت ان تحت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان عورتوں کے ذمے تمہارے لیے کسی قسم کی کوئی عدت نہیں صحبت سے پہلے ہی اگر ان کو طلاق دے دو تو لیکن متوفہ انہا وہ عورت جس کا خامد فوت ہو جائے چاہے خامد نے اس کے ساتھ صحبت کی ہے چاہے نہیں کی اس کے لیے چار ماہ 10 دن عدت گزارنا ضروری ہے عدت کے دوران وہ خامد والے مکان سے کسی دوسری جگہ پر منتقل بھی نہ ہو بلا مجبوری ہاں اشترار آ جائے مجبوری آ جائے اور کوئی چارہ کار نہ ہو تو پھر خامد کے گھر سے نکل کے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے یہ عزت کا اور احداد کا حصہ ہے طلاق والی جو عورت ہے وہ اپنے خامد کے گھر میں ہی عزت گزارے لیکن اگر ضرورت پڑتی ہے تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے آ جا سکتی ہے اس پر کوئی پابندی نہیں لیکن جس کا خامد فوت ہو جائے وہ اپنے خامد کے گھر میں ہی عزت گزارے گی بلا امرے مجبوری گھر سے باہر نہ نکلے خوشبو نہ لگائے اچھے کپڑے نہ پہنے بنے سمرے نہ زیب و زینت والا کوئی کام بھی نہ کرے فائلہ بالدنا اجالا فلا جنا حال کمفی ما فعال فی الخی بالمعروف جب ان کی عدت پوری ہو جائے عدت مکمل ہونے کے بعد وہ زیب و زینت اختیار کریں یا اولیاء کی اجازت سے دوسرا نکاح کریں تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے یہ ہمارے معاشرے میں بھی ہندوانہ رسوم و رواج کا اثر ہے وہ خامد کے مر جانے کے بعد عورت کا دوسری جگہ نکاح کرنا منحوس سمجھتے تھے اور اس کا کسی حد تک تصور ہمارے معاشرے میں بھی پایا جاتا ہے عورت کو طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے وہ پھر اس کی ساری ساری زندگی یوں ہی گزر جاتی ہے کوئی اس سے نکاح نہیں کرتا اور عورت بھی جلدی نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتی جبکہ شریعت اسلامیہ نے اس کام سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے منکم ان کے الیاما سال این اباد کمبہ اللہ من فکار جو تم میں سے بے بیوی مرد ہیں اور بے خامد عورتیں ہیں ان کا نکاح رات چاہے کوئی کمارا ہے کماری ہے بیوہ ہے رنڈوا ہے طلاق یافتہ ہے یا طلاق ذہندہ ہے وہ مرد جس کے پاس بیوی نہیں آکل بالغ بیوی کے بغیر نہ رہنے دو عورت آکل بالغ ہے اس کو خامد کے بغیر نہ رہنے دو جو بھی مرحلہ عمر کے نہ ہو عمر چاہے اٹھارہ سال ہو یا اسی سال بغیر غوج کے کوئی نہ رہے ان کے الیا مام کم وہ سال انبادی کن و غلاموں لوڑیوں کا بھی نکاح کرو اور آزاد مردوں اور عورتوں کا بھی نکاح کرو ان کو فکارا یوگن ہی مل فوجلی اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا فقر و فاقے کے در سے نکاح سے نہ رکے رہو تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عَلَيْكُمْ فِي مَا فِي بالمعروف وہ نکاح کرتی ہے ان کو نکاح کرنے دو تم پر کوئی ہرج اور کوئی گناہ نہیں ہے واللہ بیما تعملونا خبیر اور جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے اس کو اچھی طرح سے جاننے والا پوری طرح باخبر ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا أَرَّزْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةٍ نِسَائِ اَوْ اَقْنَنْتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ اور تم پر کوئی گنا نہیں ہے فی ما ارز تم بھی جس کے ساتھ تم اشارہ کرو من خطب عورتوں کے پیغام نکاح کا او تم فی انفوسی کم یا اپنے دلوں میں اس کو چھپائے رکھو عالم اللہ اللہ نے جان لیا انکم کو کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے والا لیکن ان سے پوشیدہ عہد و پیمان نہ کرو اللہ معروف اللہ کے تم کوئی بات کہو دستور کے مطابق والا تزیم الرقت نکاح اور نکاح کی گرا پکی نہ کرو پختہ نہ کرو ح لغل کتاب و آ کہ کتاب اپنی مقرر مدت تک کو پہنچ جائے وہ اور جان لو ان اللہ یا علام وافی انفسی کم فہدا روح یقیناً اللہ تعالی جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے فہدارو ہو لہذا اس سے ڈر جاؤ وہ اور جان لو ان اللہ غفور حلیم یقیناً اللہ تعالی بہت زیادہ بخشنے والا بہت بردبار ہے یعنی عزت کے دوران وہ عورت جس کا خامد فوت ہو گیا ہے اس کی عزت کے دوران صاف واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام دینا مگنی کا پیغام دینا جائز نہیں ہاں اشارے کنائے سے اگر کوئی بات کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں واضح لفظوں میں نہ کہے اشارے کے سے کہہ دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عن فرماتے ہیں فیمز تم بھی تاریخ اشارے کے نائے سے بات کرنے سے مراد یہ ہے کہ آدمی کہے میرا شادی کرنے کا پروگرام ہے ارادہ ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے کوئی نیک بیوی بی عطا کرے اس طرح کی بات اشارہ کن کہہ دے یہ صحیح بخاری میں ہے ابن عباس رضی اللہ تعالی کا قول یہ اس عورت کا حکم ہے جس کا خامد فوت ہو چکا ہو خامد فوت ہو جائے تو عدت کے دوران واد لفظوں میں پیغام نکاح اس کو دینا ناجائد ہے اشارہ تن اس کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے یا پھر وہ عورت جس کو تینوں طلاقیں ہو چکی ہوں تو بھی اس کے ساتھ تعریض کرنا اشارے سے بات اگر کوئی بندہ کہہ دے تو جائز ہے لیکن طلاق رجعی والی عورت جس کو بھی پہلی طلاق ہوئی ہے یا دوسری طلاق ہوئی ہے اس کو پیغام نکاح بھیجنا یا اس کا اشارہ بھی کرنا یہ حرام اور نہ ہے کیونکہ اس پر ابھی تک اس کے خامد کا حق ہے دوران عدت برتن نہ فی دلی کا اسلحہ ان, ان کے خامد اس دوران ان سے رجوع کرنے کے زیادہ حقدار ہیں اگر وہ اصلاح کا ارادہ رکھے ولامت اور نکاح نکاح کی گرا پک پکی نہ کرو حتہ یا الكتاب غلط کتاب و اجلا عدت پوری نہ ہو جائے یعنی جب تک عدت ختم نہیں ہوتی اس وقت تک نکاح کرنا یہ بھی منع حرام اور ناجائز ہے عدت کے دوران نکاح باطل ہے نکاح نہیں ہوگا اور اس پر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ عدت کے دوران نکاح کرنا جائز اور درست نہیں وہ لو اور جان لو اللہ يعلم ما خوشی خم کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ اس کو جانتا ہے فخر لہذا اس سے ڈرو اللہ سے ڈرو تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی کی طرف سے شدید وعید اور توبہ کی ترغیب ہے کہ ان معاملات میں اللہ تعالی کی نافرمانی نکاح کے معاملات میں شریعہ کام کی خلاف بردی کرنا تمہارے لئے جائز نہیں وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حلیم اور جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بڑا بردبار ہے لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّا أَوْ تَفْرِدُو لَهُنَّ فَرِيدَا تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اگر تم عورتوں کو طلاق دو معل تبسو ہننا جبکہ تم نے انہیں ہاتھ نہیں لگایا چوا بھی نہیں انہیں اوت فریدنا فریدا یا ان کے لیے حق مہر بھی مقرر نہیں کیا اور انہیں سامان دو فائدہ پہنچاؤ الموسی کا دارو ہو وختیری کا دارو ہو خوشحال وہ والے پر اس کی طاقت کے مطابق وہ عد اور جو تنگ دست ہے تنگی والا ہے کا دار اس کی وسعت اور طاقت کے مطابق متا بالمعروف دل معروف سامان دینا ہے فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے کے ساتھ حق پن المحسنین یہ لازم ہے محسنین پر نیکی کرنے والوں پر حق ہے اب طلاق کا ایک اور مسئلہ اللہ سبحانہ ہوا تعالی نے یہاں شروع کیا ہے کہ عورت کو طلاق دے دو ہاتھ لگانے سے پہلے مثلاً رخصتی سے پہلے ہی طلاق یا حق مہر ابھی مقرر نہیں کیا تو ان کو طلاق دے دی جائے نکاح کے موقع پر حق مہر مقرر کرنا یہ ضروری نہیں بعد میں بھی مقرر کیا جا سکتا ہے نکاح سے پہلے بھی حق مہر طے پا سکتا ہے اور نکاح کے موقع پر بھی اور نکاح کے بعد بھی اس میں چھوٹ ہے لیکن حق مہر ہونا ضرور چاہیے اور اگر حق مہر مقرر ابھی نہیں کیا پہلے ہی طلاق ہو گئی تو پھر اس کے لیے طریقہ کار کیا ہوگا تو اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ فرماتے ہیں وہ متی روح الموسی قداروح المفتی ری قدا روح متا ان بل تو پھر ایسی صورت میں ان کو معروف طریقے کے ساتھ فائدہ پہنچانا ہے معروف طریقے سے فائدہ پہنچانا کیا ہے کہ حق مہر مقرر نہیں ہوا تو اس خاندان کی دیگر عورتوں کا جتنا حق مہر ہے اس کے مطابق اس کے برابر اس کو حق مہر دیا جائے اس کو کہتے ہیں مہرِ مثل جیسا اس معاشرے میں اس خاندان میں حق مہر معمول کے مطابق چلتا ہے آدمی کی حیثیت اور ان کے رواج اور دستور کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا ماہر مثل حقت علم و یہ نیکی کرنے والوں پر حق ہے یعنی جس عورت کا عقد نکاح کے وقت کوئی مہر مقرر نہ ہوا ہو اگر شوہر ہاتھ لگانے سے پہلے اس کو طلاق دے دے ہاتھ نہیں لگایا مہر بھی مقرر نہیں تو شوہر پر مہر وغیرہ کی صورت میں کسی طرح کا تعوان نہیں کچھ بھی نہیں لیکن اگر مباشرت کر لی ہے جمع کر لیا ہے صحبت کر لی ہے حق پہر مقرر نہیں کیا تو اس کو طلاق دے دی ہے پھر اس کو مہرِ مثل دیا جائے گا مالی حالت کے مطابق باہر مشل دے گا اور اگر صوبہ سے پہلے طلاق ہوئی ہے تو شوہر کی مالی حیثیت دیکھ کر وہ کچھ نہ کچھ اس کو دے دے اس کو الطلاق کہتے ہیں مالی اعانت آنت عورت کے لیے حقبیر مقرر نہیں تھا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی حق بیر مقرر نہیں ہوا طلاق دے دی تو اب شوہر کے ذمے کوئی خاص چیز متعین مقرر نہیں ہے اور اگر صحبت کر لی ہے تو حق ہقبہ مقرر نہیں پھر ماہر مثل دینا پڑے گا اور پہلی صورت میں یعنی صحبت نہیں کی طلاق دے دی تو عورت کے دن میں عزت بھی نہیں جیسے مرد کے دن میں ہاتھ بہر کی صورت کوئی مالی تابان نہیں ہاں اپنی مرضی سے وہ اپنی حیثیت کے مطابق اس کو کچھ دے دے وہ ایک الگ بات ہے ایسے ہی عورت کے ذمہ اس طلاق کی عدت بھی نہیں خامد کے طلاق دیتے اگلے لمحے ہی وہ کہیں اور نکاح کر سکتی ہے فمالا تمہارے ہی عدت اور اگر صحبت کر لی ہو پھر باہر ایڈمیشن اس کو دینا پڑے گا اور عورت عدت بھی گزارے گا وہ انطلق تمنا من قبل ان تمس فرض تم لاہ فریضہ اور اگر تم ان کو طلاق دے دو بن قبل ان تبسو انہیں چھونے سے پہلے وقد قد فرض تم فریض اور ان کے لیے تم نے حق بہر مقرر کیا ہوا ہو یہ دوسری صورت ہے کہ مثلا رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی حق محر مقرر تھا پہلے یہ تھا کہ حق محر مقرر نہیں اب رخصتی سے پہلے چھونے سے پہلے طلاق دے دی اور حق مہر مقرر کر لیا تھا نسفرض تم تو جو حق محر مقرر ہوا ہے اس میں سے آدھا حق مہر دینا ہوگا جو مقرر کر لیا ہے اس میں سے آدھا دینا ہوگا پہلے تھا مقرر نہیں تو خامد اپنی مالی حیثیت کے مطابق کچھ نہ کچھ دے دے اب ہے مقرر کر لیا ہے تو جتنا مقرر کیا ہے اس میں سے آدھا ادا کرے اللہ ایں یا فونا اللہ وہ عورتیں معاف کر دیں وہ آدھا بھی نہیں لیتی او یا تم نکاح یا وہ شخص جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ یعنی خامد وہ معاف کر دے لازم ہے اس پر آدھا ادا کرنا لیکن وہ باقی کا آدھا بھی معاف کر دے مطلب پورا حق بحری دے دے جتنا مقرر ہوا تھا تو یہ بھی ٹھیک ہے وہ انتاخو اکرا بولی تکوا اور اگر تم معاف کر دو تو یہ تقوے کے زیادہ قریب ہے آج کل وہ مردوں کو پڑی ہوتی ہے کہ بیوی سے اخبیر معاف کروا لیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ انتاف اکرم التقا تم معاف کرو یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے ولا تنسب الفضلہ بہ کم اور آپس میں جو تمہاری فضیلت ہے اس کو نہ بھولو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی ہے تو جو افضل ہے وہ مفضول کو معاف کریں جو زیادہ فضیلت والا ہے اسے چاہیے کہ وہ بڑا پن دکھائے وہ معاف کرے ان اللہ بھی ماتون بصیر جو تم عمل کرتے ہو اللہ تعالی اسے خوب دیکھنے والا ہے قان تین نمازوں کی حفاظت کرو اور بالخصوص افضل نماز کی سلاط وسطیٰ افضل نماز درمیانی نماز بخوب اللہ ہی پانے تین اور اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ آجزی کرتے ہوئے معاملہ چل رہا ہے طلاق کا آگے بھی طلاق کے مسائل ہیں پہلے بھی نکاح طلاق کی باتیں ہیں درمیان میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے نماز کا ذکر کر دیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو خصوصاً سلاط وسطیٰ کی حفاظت کرو اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ خانگی معاملات میں مشغول ہو کے نماز کو بھول نہیں جانا اللہ تعالی کی یاد سے غافل نہیں ہو جانا ہر حال میں نماز ادا کرنی ہے اس کی محافظت کرنی ہے حافظاتی تم نمازوں کی حفاظت کرو وسطی خصوصا سلاط وسطیٰ کی سلاط وسطیٰ سے مراد نماز اثر ہے غزل احزاب کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اثر کی نماز رہ گئی اور کچھ صحابہ کرام کی بھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ملا اللہ قبور ہم نارا شاغ ر وسطہ سلاطل اثر اللہ تعالیٰ ان کے گھروں اور قبروں کو آگ کے ساتھ بھار دے کہ انہوں نے ہمیں نماز وسطی یعنی نماز اثر سے غافل کیے رکھا تو یہ بد دعا کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے لیے تو بہرحال سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلاط اثر کو سلاط وسطیٰ قرار دیا ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر یہ حدیث موجود ہے بخاری مسلم نے اسی طرح بخاری مسلم کی اور ایک اور روایت ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی اثر کی نماز فوت ہو گئی رہ گئی کا اناما وہ تیرا اہلو ہوا اس کا اتنا نقصان ہے گویا کہ اس کا گھر اور مال لوٹ لیا گیا تو نماز اثر کی محافظت خصوصی طور پر اس کا دھیان رکھنا اللہ صدلہ تعالیٰ نے اس پہ زیادہ زور اس لیے دیا ہے کیونکہ عموماً جو اثر کا وقت ہے یہ زیادہ مشغولیت اور مصروفیت کا ہوتا ہے اور گرمیوں کے دنوں میں سونے کا وہ قیلولہ تو ہوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے آرام تو ہمارے ہاں کی کئی کئی گھنٹوں پر چلتا ہے محیط ہوتا ہے زور کے بعد سوتے ہیں اور پھر سوتے ہی رہ جاتے ہیں حافظ نمازوں کی حفاظت کرو اور سلاط وسطی سلاط اثر کی حفاظت کرو وقوم کان تین اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے کان تین آجزی کرتے ہوئے فرما بردار ہو کر یعنی نماز میں کسی قسم کی کوئی ایسی حرکت نہیں کرنی جس سے معلوم ہو کہ بندہ نماز میں نہیں نماز کے دوران کوئی بھی ایسی حرکت نہ کرو جس سے محسوس ہو کہ بندہ شاید نماز میں نہیں ہے یعنی نماز کے منافی کوئی بھی حرکت نہیں کرنی جیسے کھانا پینا کسی اور سے بات کرنا یہ سارے عمر نماز کے منافی ہیں الود کے کئی معنی عربی زبان میں ہیں یہاں پر خاموشی والا مانا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے للہ تانتی اللہ کے لیے خاموشی کے ساتھ کھڑے حدیث کے اندر آتا ہے زید ابن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نماز میں ایک دوسرے سے باتیں کر لیا کرتے تھے مثال کے طور پہ نماز پڑھ رہا ہے جماعت کھڑی ہے پیچھے سے کوئی آ کے پوچھتا ہے کتنی ربتیں ہوئی ہیں مثلاً نماز میں ہم باتیں کر لیا کرتے تھے کسی ضرورت کے متعلق کوئی بات دریافت کر لیتا ایک دوسرے سے لیکن اللہ سبحانہ خان تعالی نے یہ آیت رادل کی وقوم اللہ قان تین فعمیر نہ بسکوت و جب یہ آیت رازل ہوئی ہمیں خاموشی کا حکم دیا گیا اور کلام کرنے سے روک دیا گیا بنا کیا گیا کانے تھی یعنی ساکیں سکوت خاموشی فنخ تم فاری جالن اور <رُكبانا> یہ تو ہے حالت امن کی بات کہ نماز کی حفاظت کرو باجماعت مسجد میں سکون کے ساتھ نماز ادا کرو ف انخت اگر تم ڈرو یعنی دشمن کا خوف ہو فاری جالنگ او رکبانا تو نماز پڑھ لو پیدل یا سواری پر فرض فرد نماز سواری پر پڑھنا منع ہے لیکن حالت خوف میں حالت جنگ میں سواری پر بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے بھاگتے دوڑتے چلتے پھرتے بھی نماز ادا کی جا سکتی ہے قبلہ رخ ہونا بھی ضروری نہیں رہتا خوف زیادہ فائدہ امن تم تو جب تم امن میں آ جاؤ فض کر اللہ کا ماں علامہ کم تو اللہ کا ویسے ذکر کرو اللہ کو ویسے یاد کرو کما جیسے اس نے تم کو سکھایا ما علم تکون تمون جو تم نہیں جانتے تھے یعنی نماز کے آداب نماز کی ادائیگی کا طریقہ کار جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس طریقہ کار کے مطابق نماز ادا کرو اور اطمینان سکون تعدیل ارکان یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار جو ہے نماز کے لیے وہ اپناؤ اگر خوف دشمن کا زیادہ ہو تو بھاگتے دوڑتے نماز ادا کر سکتے ہو سواری پر ادا کر سکتے اور اگر خوف کم ہو تو پھر بھی باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے اس کا طریقہ کار وہ آگے آئے گا قرآن مجید میں اللہ تعالی نے طریقہ کار سکھایا اور سمجھایا ہے کہ حالت جنگ میں بھی جماعت کروانا ممکن ہو تو کس طریقے کے ساتھ تم باجماعت جماعت نماز ادا کر سکتے ہو ولدینوف درونا جا وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جاتے ہیں اور بیویاں تو ان کے لیے وصیت کرنا ہے اپنی بیویوں کے لیے متا انہولی ایک سال تک کا خرچ دینے کی غیر خراج نکالے بغیر فعن خرج نہ پھر اگر وہ خود نکل جائیں فلا جمفی ما فنفی انسی معروف تو تم پر کوئی گنا نہیں ہے اس بارے میں جو وہ اپنی جانوں کے بارے میں کرتی ہیں معروف طریقے سے وہ اللہ عزیز حکیم اور اللہ تعالی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے بہت سی علماء نے اس آیت کو منسوخ قرار دیا ہے اس آیت سے جو پہلے گزر چکی ہے چار ماہ دس دن کی عدت متعین اور مقرر کی ہے اس عورت کے لیے جس کا حامد فوت ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کے ساتھ یہ آیت منسوخ ہے کہ ایک سال تک ان کو روکا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی روح سے پہلے عورت کے لیے ایک سال کی عدت تھی اور پھر وہ جو پیچھے آیت گزر چکی ہے وہ آیت نازل ہوئی تو اس کے نتیجے میں عدت چار ماہ اور دس دن رہ گئی کہ چار ماہ 10 دن بعد کھانے اور رہائش اور دیگر جو عورت کی ضروریات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں اور پھر اسی طرح جو میراث کی آیت ہے اس نے اس کو منسوخ کر دیا کہ کھانا پینا جو بھی ہے عورت کا وہ خامد کی وراثت سے جو اس کو ملے گا اس کے اندر وہ پورا کرے یا اپنے اسابات کے سہارے زندگی گزارے اس کے جو اسابات ہیں بیٹے باپ بھائی چچا وہ عورت کی ضروریات پوری کریں کیونکہ اللہ تعالی نے تمام وارثوں کے حصے مقرر کر دیے ہیں تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے چار ماہ دس دن کی عدت عورت کے لیے متعین کی اس کے بعد عورت آگے نکاح کرے جہاں وہ چاہتی ہے اچھا کچھ علماء کرام کا یہ خیال ہے کہ یہاں پہ تو عدت کا ذکر ہی نہیں اس آیت میں بلکہ اس آیت میں صرف اپنے آپ کو روکے رکھنے کا ذکر ہے عدت چار ماہ دس دن ہے چار ماہ دس دن تک وہ سوکھ گزاریں عزت گزاریں آگے نکاح نہ کریں اور یہ ایک سال تک وسیعت علی ازوا کی ہتا الحول غیر اخراج یہ وسیعت ہے کہ آدمی وسیعت کرے اپنے اولیا کو کہ سال بھر اس کو گھر میں رہنے دینا نکالنا نہیں یعنی یہ معاملہ الگ ہے اور عدت والا معاملہ الگ ہے عدت چار ماہ دس دن پوری کر کے عورت اگر کہیں نکاح کر لے تو کوئی حرج نہیں لیکن ایک سال تک کم از کم گھر میں رہنے کے لیے تم اپنے اولیاء کو وسیعت کر دو کہ اگر عورت نہیں آگے نکاح کرتی رہنا چاہتی ہے سسرال میں ہی تو سال تک اس کو رہنے دیں اس کو خرچہ پانی دیتے رہیں اس کو تنگ نہ کریں پریشانی نہ دیں اس کو ورنمت حقمطین اور طلاق یافتہ عورتوں کو فائدہ پہنچانا ہے دستور کے مطابق یہ پرہیزگاروں پر حق ہے کزالی کام آیاتی ہی لا اللہ تاقل اسی طرح اللہ تعالی تمہارے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتا ہے لا اللہ تاکہ تم سمجھو عقل کرو